ہم بونا بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ کروا رہا ہے نصیبان رہا ہے ڈبلو رہا ہے ڈاٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم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 حضرت نوح حضرت صالح اور حضرت حود علیہ السلام اور ان کی قوموں کے تذکرہ کے بعد اب ذکر ہو رہا ہے حضرت لط علیہ السلام اور ان کی قوم کا لط علیہ السلام سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بتیجے تھے ان کے والد کا نام ہاران تھا ان کی نشو نما اور ان کی تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن سے ہجرت کی تو لوت علی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشورہ سے مصر سے شرط اردن کے علاقے سدام کی صدوم کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی اور وہیں پر قیام فرمایا صدوم کا علاقہ اور یہ بستی اور یہ شہر اسی جگہ تھا جہاں آج بحر میت یا بحر لوٹ ہے کہا جاتا ہے کہ اصل میں یہاں پر کوئی باہر کوئی سمندر نہیں تھا بلکہ قوم لوٹ پر جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو یہاں ایک جھیل سی بن گئی جس کو باہر سے تعبیر کر دیا جاتا ہے بحر میت باہر کا معنی عربی میں سمندر ہے تو باہر سے تعبیر کر دیا جاتا ہے حالانکہ یہ سمندر نہیں ہے بلکہ اس کی شکل جھیل جیسی ہے اور اس پر ایک دلیل یہ ہے کہ پانی کا یہ ٹکڑا یہ کسی سمندر سے جڑا ہوا نہیں ہے عام سمندروں کی طرح بلکہ الگ تھلگ ہے پھر یہ ستہ سمندر سے تقریباً تیرہ سو میٹر نیچے ہے اور اس کا پانی بھی بہت بھاری اور فکیل ہے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر نہ کوئی حیوان زندہ رہ سکتا ہے اور نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے نشو و نما پا سکتا ہے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کا عذاب اس جگہ پر نازل ہوا تو اس عذاب کی نحوس کی وجہ سے اب وہاں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا اور کوئی پودا بھی نشو و نما نہیں پا سکتا عام لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ اس پانی کے اندر نمکیات کی تعداد بہت زیادہ ہے اس لیے یہاں کوئی چیز نشو و نما نہیں پا سکتی اور زندہ نہیں رہ سکتی حضرت لوت علی السلام جب اس علاقے میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے رہنے والوں میں ہر برائی پائی جاتی ہے جن میں سے بڑی برائیاں جو تھیں وہ ایک تو یہ کہ بے حیائی تھی اجنبیوں اور مسافروں اور تاجروں کے ساتھ خاص طور پر ظلم اور زیادتی کرتے تھے لوٹ لیتے ان کو دھوکہ دیتے ان کو ان کے مال ہتھیار لیتے اور پھر ان کو زد کا بھی نشانہ بناتے اور ان سب سے بڑی برائی جو اس قوم کے اندر پائی جاتی تھی وہ ہم جنس پرت جس کا بھی ذکر تفصیل کے ساتھ آئے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے مسافروں پر اجنبیوں پر یہ کس طرح ظلم کرتے تھے علامہ عبد البہاب نجار رحم اللہ نے اپنی کتاب میں اس سلسلے میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا صدوم کے علاقے میں دمشقی نام کا تھا اور اسے بھیجا کہ میرے بھتیجے اور اس کی اہلیہ اور بچوں کی خیریت معلوم کر کے آؤ ظاہر ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب نہ ٹیلی فون تھا نہ خط و کتابت کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا تھا اور نقل و حمل کے ذرائع بھی اتنے تیز تر نہیں تھے جتنے کہ آج کے زمانے میں ہے چنانکہ انہیں باقاعدہ ایک نمائندہ بھیجنا پڑا خیریت معلوم کرنے کے لیے جب یہ دمشقی نام کا شخص صدوم کے قریب پہنچا تو ایک صدومی نے اس کے سر پر پتھر کھینچ مارا وہ زخمی ہو گیا خون بہنے لگا تو بجائے اس کے کہ یہ مظلوم اور مجروح اور زخمی شخص اس سے تاوان کا مطالبہ کرتا اس سدومی نے اس سے تاوان کا مطالبہ کیا کہ میرا پتھر تمہارے سر پر لگ کر گندا ہو گیا اس کو تکلیف پہنچی ہے وہ شخص عدالت میں جا پہنچا کہ عدالت سے مجھے انصاف ملے گا لیکن جو معاشرے پستی میں اتر جاتے ہیں تنزل کا شکار ہو جاتے ہیں اور جن کے افراد میں ظلم و ستم عام ہو جاتا ہے ان کی عدالتیں بھی پستی اور تنزل کا شکار ہو جاتے ہیں وہاں پر بھی قانون بکتا ہے اور ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم قاتل کو مقتول اور مقتول کو قاتل جوتے کو سچا اور سچے کو جوتا ثابت کر دیا جا رہا ہے ان کی کہیں بھی شنوائی نہیں ہوتی جو لوگ خود اپنے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کرتے اپنے گھر میں انصاف نہیں کرتے دکان میں انصاف نہیں کرتے بازار میں انصاف نہیں کرتے معاشرے میں انصاف نہیں کرتے محلے بستی شہر میں انصاف نہیں کرتے تو انہیں عدالتوں سے بھی انصاف نہیں ملتا مولاب الکلام آزاد نے ایک بات عجیب کہی تھی فرمایا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ میدان جنگ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ ظلم عدالتوں میں ہوا ہے جو کہ عدل دینے کے لیے ہوتی ہے انصاف دینے کے لیے ہمارے ہاں تو عدالتی گورکھ دندا ایسا ہے کہ انصاف کا فیصلہ آنے تک نسلیں دنیا سے چلی جاتی ہیں اتنی لمبی لڑائی اتنے اخراجات وکیلوں کی اتنی فیسیں اور ایسی پیچ در پیچ صورتحال کہ ایک عام آدمی کرتا ہوا عدالت میں جاتا ہی نہیں یہ دمشقی عدالت میں جا پہنچا کہ میرے ساتھ اس صدومی نے ظلم کیا ہے اور اس کو بڑا تعجب ہوا جب جج صاحب نے فیصلہ دیا کہ صدومی حق پر ہے تمہیں تاوان ادا کرنا چاہیے کہ اس کا پتھر تمہارے سر پر لگ کر گندا ہو گیا ہے اور تمہیں تکلیف نہیں کسے تکلیف پہنچی یہی فیصلہ دیا تو وہ دمشقی بھی تنگ آیا ہوا تھا اس نے ایک پتھر اٹھا کر قاضی صاحب کے سر پر بھی مار دیا کہتے ہیں میں تو تاوان بعد میں دوں گا پہلے آپ تاوان مجھے دیجئے کہ میرے پتھر کو بھی آپ کے سر پر لگ کر تکلیف پہنچی ہے تو اس قسم کی غیر سنجیدہ قوم تھی اگر, اگر ان کے حالات کا مطالعہ کیا جائے تو ثابت ہوتا ہے بڑے غیر سنجیدہ سے لوگ غیر سنجیدہ حرکتیں کرنے والے ہیں حید الود علی اسلام نے اپنی قوم کو سمجھایا سمجھایا بار بار سمجھایا ہر نبی کی طرح سمجھایا دن ذات سمجھایا مسلسل سمجھایا لیکن اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا کسی نے کہا ان کو نکال دو یہاں سے نکالو اخردو آللو تم پریتی کم نکالو نکالو ان کو ان کو اپنی بستی سے یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں اور کسی نے کہا لوت باز آ جاؤ باز آ جاؤ و نصیحت سے باز آ جاؤ برائی پر روک ٹوک سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں بری طرح سنسار کریں اللہ نے عذاب کے لیے فرشتے بھیج دیے اور اللہ کا دستور یہ ہے کہ جب کسی قوم کے اندر صلاحیت کے اثرات بالکل ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ پاک اس کا نام و نشا مٹا دیتے ہیں جیسے گلے سڑے عزب کو کاٹ دیا جاتا ہے کسی طریقے سے گلی سڑی قوم کا بھی نام و نشان ختم کر دیا جاتا ہے تو اللہ نے فرشتے بھیجے یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ اسلام کے پاس آئے اور پھر حضرت لط علیہ اسلام کے پاس آئے لمبا واقعہ ہے تفصیل میں نہیں جاتے آگے انشاءاللہ سورہ اللہ میں یہ واقعہ آ جائے گا اور یہ فرشتے جو آئے تو یہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں ہے اور اللہ کی شان اللہ کا بھی عجیب نظام اللہ نو علیہ السلام کے گھر میں کنعان کو پیدا کر دے کنعان جیسا نافرمان بیٹا اور ابو جہل کے گھر میں كکرما جیسا صحابی پیدا کر دے اور اللہ فرعون کے محل میں موسی علی اسلام کی پرورش کروا دے اور اللہ فرعون کی بیوی کو ایمان کے لیے قبول فرما لے یہ اللہ کا عجیب نظام تو لوت علی السلام کی جو بیوی تھی وہ خود اپنے شوہر کے ساتھ نہیں تھی بلکہ کافرہ تھی اس نے فوراً اپنی قوم کو اطلاع کی کہ آج ہمارے ہاں خوبصورت لڑکے آئے چنانچہ قرآن کہتے وجا اہ قوم یو راہ لوت علیہ السلام کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے دوڑتے ہوئے قرآن نے دوڑنے کا لفظ استعمال کیا چلتے ہوئے نہیں دوڑتے ہوئے آئے فرشتے تھے تو فرشتوں کے چہرے پر کیا نور ہوگا انسانی شکل میں آئے اس نے بتایا ایسے خوبصورت لڑکے کہ تم نے دیکھے نہ ہوں دوڑتے ہوئے آئے ممن قبل کانوں یا ملو نس اللہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے سے بدکاری میں مبتلا تھے۔ ائے اور ان فرشتوں کے ساتھ دست درازی کرنا چاہی حضرت لوط علیہ السلام اڑے آ گئے۔ بڑی عاجزی کے ساتھ فرمایا حضرت لوط علیہ السلام نے قال یا قوم هؤلاء بناتي كن اقهر لكم فتق الله لا تخزوني في ضيفي الیس منكم رجل الرشید یہ میری بیٹیاں ہیں یہ ساری کو میری بیٹیاں ہیں جو امت ہوتی ہے نبی اپنی امت کا باپ ہوتا ہے اور امت نبی کی روحانی اولاد ہوتی ہے اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمد للہ الحمد للہ ہم سب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں ہمارے مرد آپ کی آپ کے روحانی بیٹے اور ہماری عورتیں آپ کی روحانی بیٹیاں لیکن ہم نے بیٹے ہونے اور بیٹیاں ہونے کا حق ادا نہیں کیا نہ بیٹے نہ بیٹیاں اللہ ہمیں لائق بیٹے بنائے اور فرما بردار بیٹیاں بنا دے تو فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں یہ میری بیٹیاں بات کہتے ہیں کہ اپنی بیٹیاں سگی بیٹیاں جو تھی ان کی طرف اشارہ کیا یہ میری بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ نکاح کر لو اور باز کہتے نہیں پوری قوم کی بیٹیوں کی طرف اشارہ کہ یہ ساری قوم کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ نکاح کر لو اور اپنی شہبت کی پیاس بجھا لو انگم یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اللہ نے رکھا ہے پاکیزہ طریقہ اللہ نے انسان کے اندر شہبت بھی رکھی اور قزائے شہبت کا جائز اور پاکیزہ طریقہ بھی اس کے لیے وضع کر دیا فتق اللہ دوسری بات فرمائی ارے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو کیا کر رہے ہو اللہ سے ڈرو تیسری بات فرمائی ملا تخزونی فی فیضئی ارے مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو اب دیکھیے کیسے ان کے اخلاف سے ان کے ضمیر سے ان کے جذبۂ رحم سے اپیل کر رہے ہیں ان کی انسانیت کو ویدار کر رہے ہیں ارے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو یہ میرے مہمان ہیں اور چوتھی بات فرمائی علیہ سمیل کم رضول الرشید کیا تمہارے اندر کوئی ایک بھی سمجھدار انسان نہیں ہے ایک بھی ارے سارے گندے سارے خلیف سارے قباص میں پڑے ہوئے سارے شہبت میں ڈوبے ہوئے ایک بھی سمجھدار وہ کہنے لگے آلو تم جانتے ہو جانتے ہو لقد علیمتا تم جانتے ہو ما لنا في پی من حق تیری بیٹیوں پر ہمیں کوئی حق نہیں ہے اور ہمیں ان کی طرف کوئی رغبت بھی نہیں ہے کلان اری اور تم جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنو ساری دنیا کا ٹھیکہ تم نے نہیں اٹھایا ہوا رکاوٹ نہ بنو ہمیں عورتوں اور بیٹیوں کی طرف کوئی رغبت اور کوئی حق نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ جس شخص کو گندگی کا چسکا لگ جائے اسے, اسے پھر پاکیزگی کی طرف کوئی رغبت نہیں رہتی اللہ اس سے بچائے اللہ ہمیں اس سے بچائے خباس سے گندگی سے حرام سے گناہ سے معاشیت سے اللہ پاک بچائے ورنہ جن کو گندگی کا خباست کا غلازت کا چسکا لگ جائے ان کو حلال میں تہارت میں پاکیزگی میں لذتی محسوس نہیں ہوتی اور اللہ کے ایسے خوش نصیب بندے بھی ہیں کہ اللہ پاک ان کو حلال کا چسکا عطا فرما دیتے ہیں حلال کی لذت عطا فرما دیتے ہیں تو حرام کی طرف انہیں کوئی رغبت نہیں ہوتی اور میرے بھائیوں میری بہنوں یاد رکھیں کہ جو شخص کسی گندگی اور گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ پاک اسے اس سے ملتی جلتی نعمت سے محروم کر دیتا ہے جسے لباتت میں بدکاری میں زنا میں لذت محسوس ہو اسی میں لگ جائے تو اللہ پاک اس کے دل سے بیوی کی محبت کی نعمت نکال دیتا اس کو وہ لذتی محسوس نہیں ہوتی وہ محبت ہی نہیں رہتی اور جان لیجئے کہ میاں بیوی بی کا جو جائز تعلق ہے اور جو جائز محبت ہے ڈبلو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ سے تو آ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں آپس میں محبت عطا فرمائے بیوی بی سے شوہر کی محبت اور شوہر سے بیوی بی کی محبت یہ کوئی قابل اعتراض چیز نہیں قابل فخر چیز ہے اللہ پا کی نعمت ہے دونوں کا آپس میں تعلق اور دونوں کی آپس میں محبت اور غیر محرموں کی طرف توجہ اور بدکاری سے محبت عوارہ عورتوں سے محبت اور لڑکوں کی طرف رغبت یہ نعمت نہیں ہے یہ لانت ہے یہ لانت ہے بہت بڑی لانت اور گندگی اور آج یہ گندگی عام ہو گئی بدکاری کی گندگی زنا کی گندگی لباس کی گندگی عام ہو گئی اللہ اکبر گزشتہ دنوں یہ اخبارات میں باقاعدہ رپورٹ شائع ہوئی ہے اس روشنیوں کے شہر میں سوائفوں کا کنونشن ہوا ہے سرکاری سرپرستی میں سوائفوں کا کنونشن جس میں سرکاری عہدے نے بھی شرکت کی ہے کنونشن منعقد ہوا اور بہت سے بگڑے ہوئے مردوں اور خواتین نے اس میں شرکت کی ہے اور اس کنونشن کے منتظمین کے بقول صرف کراچی شہر میں رجسٹرڈ شدہ طوائفوں کی تعداد ایک لاکھ ہے اور لاہور میں ان کی تعداد ستر ہزار ہے رجسٹرڈ شدہ منظور شدہ جو گویا کہ قانونی طور پر بدکاری کے دندے میں ملوث اور جو غیر قانونی طور پر اور غیر رجسٹرڈ شدہ ان کی تعداد کا کوئی شمار نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس فلسلے کو اور بڑھائیں گے ہمارے بھی حقوق ہیں ہم وہ حاصل کر کے رہیں گے اور اب اس سے بڑا کنوینشن لاہور میں کریں گے اگر آپ پاکستان کے سارے شہروں کو اس پر قیاس کریں پشاور کو کوئٹے کو پشین کو یوب کو گجرامالا کو شیخو پورا کو سیالکوٹ کو حیدرآباد کو میرپور خاص کو جتنے شہر ہیں پاکستان کے انہیں قیاض کریں اور پھر اس کے مطابق آپ طوائفوں کی تعداد کا اندازہ کریں کہ اگر ڈیڑھ کروڑ کے شہر میں ایک لاکھ رجسٹرڈ شدہ طوائفیں ہیں تو پھر بیس کروڑ کے اندر کتنی طوائفیں آپ اندازہ کیجیے تو بدکاری کی گندگی عام لباس کی گندگی نجاست ہم جنس پرستی آم یورپ کے اندر تو بعض ممالک میں اسے قانونی تحفظ دے دیا گیا قانونی طور پر اس کو جائز تسلیم کر لیا گیا اور ایسے محلے کہ پورے کا پورا محلہ ہم جنس پرستوں پر مشتمل اور خود مسلمان بھی اس لباس کی گندگی سے محفوظ نہیں ہے ترمزی میں حدیث ہے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخ و پما اخاب الا امتی امن قومی لوٹ مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس گندگی کا اندیشہ ہے وہ قوم لوط والا عمل ہے مجھے اپنی امت کے بارے میں اس گندگی کا اس گندگی کے عام ہونے کا بڑا اندیشہ ہے کئی <سلام> اسلامی ممالک ایسے ہیں جہاں نکاح کرنا بڑا مشکل ہے نکاح میں بڑی رکاوٹ ہے کہیں لڑکے والوں کے لیے اور کہیں لڑکی والوں کے پاکستان میں لڑکی والوں کے لیے بڑی پریشانیاں کہ جہیز کا منہ مانگے جہیز کا کیسے انتظام کریں نکاح اور شادی کے بھاری برکم اخراجات کا انتظام کہاں سے کرے اور عرب ممالک کے اندر لڑکے والوں پر بڑا بوجھ یہ لڑکے پر لازم ہے کہ لڑکی کے لیے الگ مکان الگ سامان کا انتظام کرے کیسے کرے تو نکاح کرنا یہاں بھی وہ مشکل وہاں بھی مشکل چنانچہ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بدکاری ہاں عورتوں کے ساتھ ہو یا ہم جن پرستی کی شکل میں اسے فروغ مل رہا ہے فروغ مل رہا ہے یہ عام ہو رہی ہے فحش پروگراموں فحش فلموں فحش ڈائجسٹوں فحش رسانوں فحش اخبارات کو دیکھ کر یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے عام باقاعدہ اس کی دعوت دی جا رہی ہے انٹرنیٹ پر اس کے لیے بے انٹرنیٹ پر اس کے لیے بے پناہ مواد گندگی کا مواد بے پناہ ایسے ٹی وی چینل جو اسی گندگی کے لیے وقف ہو چکے تو یہ گندگی عام ہوتی جا رہی ہے جن لوگوں کی فطرت نسک ہو جاتی ہے وہ بیوی کے ساتھ بھی فطری انداز میں سزائے سہمت نہیں کرتے فطری انداز میں قداشہ مت کرتے ہیں اللہ اکبر میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں کسرت سے ایسے فون آتے ہیں کسرت سے میرے پاس اور پتہ نہیں دوسروں کے پاس کتنے آتے ہوں گے میں تو مفتی ہوں نہیں ہر ایک کو کہہ دیتا ہوں میں مفتی نہیں ہوں بچاتا رہتا ہوں اپنے آپ کو اور بچتا رہتا ہوں فتوا نہیں دیتا لیکن اس کے باوجود کسرت سے میرے پاس ایسے فون آتے ہیں جن میں شہر پوچھتے ہیں کہ میں نے غیر فطری انداز میں بیوی بی کے ساتھ فضائے شہادت کی ہے کیا حکمیاب کثرت سے ایسے خون آ رہے ہیں اور یہ جو پوچھتے ہیں ان کو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں نکاح نہ ٹوٹ گیا ہو اس لیے پوچھتے ہیں مگر نہ تو پوچھنے کی ضرورت نہیں نکاح نہ ٹوٹ گیا ہو تو اگر جس سے نکاح نہیں ٹوٹتا لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی جانت ہوتی ہے اس عمل میں مبتلا ہونے والوں پر اگرچہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی یہ عمل کیوں نہ کرے ایک فون تو مجھے کبھی نہیں بھولتا ایک میری بہن نے فون کیا یہیں کراچی سے کہنے لگی کہ ایک مقدس شہر سے میں نام نہیں لیتا خدا کی قسم شرم آتی ہے نام لیتے ہوئے بھی ایک مقدس شہر سے ایک انتہائی اعلیٰ دنیاوی تعلیم یافتہ کوالیفائڈ شخص آیا دوسری شادی کرنا چاہتا تھا ہم نے خوشی خوشی اپنی بہن کا رشتہ اس کے ساتھ کر دیا اور وہ اسے اس مقدس شہر میں لے گیا لیکن اب بہن بار بار فون کرتی ہے کہ وہ تو میرے ساتھ مسلسل غیر فطری عمل کرتا ہے کیا کریں تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی گندگی یہاں تک عام ہو گئی صحابہ اکرام کے دور میں جب ایسا واقعہ پیش آیا ایک شخص ایسا پیش آیا جو قوم لوٹ والے عمل میں مبتلا تھا صحابہ پریشان ہو گئے کیا کریں اس کے ساتھ شادی شدہ زانی کی سزا سزا بھی معلوم اور غیر شادی شدہ زانی کی سزا بھی معلوم لیکن جو قوم لوٹ مل عمل کرے اس کی کیا سزا ہے صحابہ پریشان ہو گئے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا چنانچہ صحابہ اکرام نے جن میں حضرت علی بھی شامل تھے یہ تجویز دی کہ چونکہ اس نے ایسا عمل کیا ہے کہ ہم نے آج تک اس کے بارے میں سنا بھی نہیں تھا اپنے معاشرے میں لہذا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو زندہ جلا دی اور حدیث میں آتا ہے ایک موقع پر سروید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بجک تمہ یا امل قومی لوٹ فخلف ابھی جسے تم دیکھو کہ قوم لوٹ والا عمل کرتا ہے تو فائل کو بھی قتل کر دو اور مفعول کو بھی قتل کر دو اور حیرت اتنے باس رض نما سے روایت ابو داود کے اندر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بق على بہی متی وقت البہی مت اگر کوئی ایسا بدبخت ملے جو کسی جانور کے ساتھ بدکاری کرے تو پھر اس کو بھی قتل کر دو اور جانور کو بھی اس کے ساتھ قتل کر دو اب جانور کیا کیا جرم ہے جانور تو غیر مکلف ہے اللہ اکبر یہ تو انسان ہے جو خود بھی گناہ کرتا ہے اور جانوروں کو بھی گناہ میں مبتلا کرتا ہے ان کو گناہ کا نشانہ بناتا ہے تو جانور کا کیا قصور تو علماء کہتے ہیں جانور کا کوئی قصور نہیں اور یہ حد کا حصہ بھی نہیں یہ ضروری بھی نہیں کہ جانور کو قتل کیا جائے یہ کوئی لازمی حکم نہیں لیکن ایک بات تو یہ کہ اگر اس جانور کو ذبح کیا گیا سب کے سامنے گوشت حاصل کرنے کے لیے تو ممکن ہے کہ لوگوں کو اس کا گوشت کھانے میں کراہت اور نفرت محسوس ہو ایک تو اس لیے دوسرے اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کی طرف اشارے کر کے کہیں کہ یہ ہے وہ جانور جس کے ساتھ فلاں گندا عمل کیا تو وہ جانور کہیں برائی کا اشتہار نہ بن جائے اس لیے اسے ختم کرنے کا حکم دیا بگر نہ یہ حد کی سزا نہیں ہے تو انسان نے خود بھی گناہ کیا اور جانور کو بھی اس میں ملبت کیا اور جانور پر تو ظاہر ہے کہ کوئی گناہ نہیں جانور خود جانوروں میں سوائے خنزیر کے اور کوئی جانور اس عمل میں ملبت نہیں سوائے خنزیر اللہ اکبر ہے کہ انسان جو یہ عمل کرتا ہے تو خنزیر والا عمل کرتا ہے اسی لیے اسلام میں خنزیر کے گوشت کو بلکہ خنزیر کے ایک ایک جز کو حرام قرار دیا گیا ہے خنزیر کی ہر چیز حرام ان نما ہر رما علیہ کمل پتا اللہ نے تم پر حرام کر دیا مردار اور خون اور خنزیر علماء کہتے ہیں خنزیر کا صرف گوشت حرام نہیں بلکہ خنزیر کا ایک ایک جس حرام ہے اس کا گوشت حرام اس کی چربی حرام اس کی ہڈیاں حرام اس کی کھال اور چمڑا حرام اس کے بال حرام ہر چیز نجس اور حرام اور ناپاک تو سوائے خنزیر کے اور کوئی جانور اس گندگی میں ملبس نہیں ہے تو انسان جو عمل کرتا ہے تو خنزیر والا عمل اور آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کتا کسی بکری کے ساتھ شہبت کی پیاس بجھائے یا کوئی بیل بھینس کے ساتھ شہبت کی پیاس بجھائے نہیں لیکن انسان اس حرکت میں ملوث ہے نہ صرف دوسرے انسان کے ساتھ بلکہ حیوانوں کے ساتھ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں فساد جانوروں کی وجہ سے نہیں ہے انسان کی وجہ سے ہے اور اس دنیا کے امن اور سلامتی کو خطرہ بستیوں کے حیوانوں اور جنگلوں کے درندوں سے نہیں بلکہ اس دنیا کے امن اور سلامتی کو خطرہ خود انسان سے ہے انسان سے انسان سے خطرہ ہے انسان گناہوں کی آگ بڑکاتا ہے انسان ظلم و ستم کے نئے نئے طریقے اور گناہ کے نئے نئے طریقے ایجاد کرتا ہے تو میں ارض کر رہا تھا کہ جب کسی کی فطرت مستق ہو جائے تو اسے حلال میں لذت نہیں آتی حرام میں لذت آتی ہے نکاح میں لذت نہیں آتی بدکاری میں لذت آتی ہے سچ میں مزہ نہیں آتا جھوٹ میں مزہ آتا ہے عبادت میں مزہ نہیں آتا گنا میں مزہ آتا ہے زندگی بچانے میں مزہ نہیں آتا زندگی لینے میں مزہ آتا ہے جب کسی کی فطرت دس کھو جائے اپنے گھر میں اگر اس کی بیوی کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو لیکن اس کی نظر ادھر ادھر بٹکتی رہتی ہے گھر کی طرف نہیں جاتا اس کے اندر سے وہ محبت چھین لی جاتی ہے میں نے پہلے بھی وہ واقعہ سنایا اور آج بھی سنانا مناسب ہوگا ماہ مبارک کا مہینہ بھی ہے ماہ مبارک کے بابرکت لمحات ہیں شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے حضرت موڑا مظفر حسین کاندل نبر اللہ عمر کا بڑے اللہ والے انسان تھے سیلانی آدمی چلتے پھرتے ایک گاؤں میں پہنچے نماز کا وقت ہوا نماز ادا کی خادم بھی ساتھ تھا اذان دی جماعت کر کے نماز پڑھ لی لیکن تعجب اس بات پر کہ پوری بستی میں سے کوئی ایک بندہ بھی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آیا فارغ ہوئے لوگوں سے پوچھا کیا مسلمانوں کی بستی ہے یا غیر مسلموں کی ان کا حضرت مسلمانوں کی پھر کوئی نماز کیوں نہیں پڑھتا کہنے لگے اس بستی کا جو وڈیرا ہے اس شراب و شباب کا رسی ہے مسجد میں وہ کبھی نہیں آتا اور اصول یہ ہے کہ اللہ سلادینی ملوک ہی جیسے وڈیرے ہوتے ہیں ویسی ہی قوم ہوتی ہے جیسے بادشاہ ہوتے ہیں ویسی ہی رعایا ہوتی ہے لوگ بڑوں کے نقشے قدم پر چلتے ہیں تو باقی لوگ بھی ایسے ہی ہیں جیسے وہ وڈیرا تو مولانا اس وڈیرے کے دیرے پر پہنچ گئے اور اس سے منت سماج کرنے لگے کہ اللہ کے بندے ایک دفعہ مسجد میں آ جاؤ ایک دفعہ ایک دفعہ مسجد میں آ جاؤ وہ انکار کر رہے ارے مولین صاحب میرے جیسا انسان مسجد میں کیا کرے گا میں تو ہر وقت ناپاک رہتا ہوں کبھی تاکی کا غسل بھی نہیں کرتا کیسے آؤں گا مسجد میں مانا نے پاؤں پکڑ لیے رونے لگے اور یہ رونا دھونا منت سماجت وہ کرتے ہیں جن کے دل کے اندر دین کا سچا درد ہوتا ہے اور انسانیت کی محبت ہوتی جی ہے تقریر کرنے والے تو تقریر کر کے چلے جاتے ہیں اپنی فیس وصول کر کے چلے جاتے ہیں مجمے کو بھڑکا کر چلے جاتے ہیں ہنسا کر چلے جاتے ہیں نعرے لگوا کر چلے جاتے ہیں لڑا بڑھا کر چلے جاتے ہیں خیر خواہی ان کے اندر نہیں ہوتی لیکن جن کے دل میں خیر خواہی ہو وہ پاؤں پکڑنے میں بھی آر محسوس نہیں کرتے